کہ بے منعقد ہوگی یا وہ منعقد نہیں ہوگی وہ اپنے پاس اختیار رکھ لے اس کی آسان سا ایک وہ ہے آپ اپنے پاس لکھ لیں وہ اختیار جو باے اور مشتری کو شرط کر, شرط, شرط کر لینے سے لگانا نہ کریں کہ شرط کر لینے سے حاصل لو وہ اختیار جو بائے اور مشتری کو شرط کر لینے سے حاصل ہو کہ ایک آدمی چاہے بائے شرط لگا لے چاہے مشتری شرط لگا لے کہ بھئی میں یہ چیز خرید رہا ہوں لیکن مجھے یہ اختیار ہوگا دو دن کا تین دن کا مجھے اختیار ہوگا میں اگر دل کیا تو رکھ لوں گا اگر مجھے پسند نہ آئی تو میں آپ کو واپس کر دوں گا تو یہ کیا ہوتا ہے یہ شرط خیر شرط ہوتی اس کو تو خیار شرط یہ شریعت میں جائز ہے بائی کے لیے بھی اور مشتری کے لیے بھی لیکن ان کو کتنے دن کا اختیار ہوتا ہے اختیار تین دن کا اختیار ہوتا ہے تین دن کا اختیار ہوتا ہے, اختیار ہوتا ہے یہ یعنی مختہ بھی کال تو یہی کہا جاتا ہے کہ تین دن کا اختیار ہے اور یقین کی نزدیک ہے یہ حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تین دن وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تین دن کا اختیار ہے تین دن کی اگر کوئی بندہ شت لگائے گا تو تین دن تک وہ ٹھیک ہے لینا چاہے تو لے لے <تصفح> یا تی تین دن کے اندر اگر واپس کرنا چاہتا ہے تو واپس کر دے اگر واپس نہیں کرتا تو بس ٹھیک ہے پھر وہ معاملہ اگر وہ ہو گیا تو بس مکمل ہو جائے گا بہ ہو جائے گی اور جو صاحبین ہیں صاحبین سے مراد امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں بھائی اختیار شرط جو ہے یہ اختیار شرط اگر مدت معلوم ہو کوئی بھی مدت معلوم کی لگائی جا سکتی ہے پندرہ دن بیس دن ایک مہینہ اگر مدت معلوم ہے تو یہ تین دن کا اختیار نہیں اس میں رکھا جائے گا کہ صرف تین دن کے لیے ایک آدمی کہتا ہے جی میں بیس دن تک دیکھتا ہوں اس چیز کو اگر مجھے پسند آ تو ٹھیک ہے میں رکھ لوں گا اگر پسند نہ آئی تو میں آپ کو واپس کر دوں گا تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بیس مدت معلوم ہو تو اس وقت تک آپ اس کو رکھ خیال رکھا جا سکتا ہے دیکھیے ذرا کہتے ہیں خیال شرط جا از ان فل بے شرط جائز ہے بے میں ٹھیک ہے لل بائ و کے لیے اور مشتری کے لیے بائیں اور مشتری دونوں کے لیے کیا ہے یہ خیار شرط جائز ہے ولاحم الخیار وَلَا سلاستیامن اور ان دونوں کو اختیار کتنے دنوں کا ہوگا تین دن کا سلاستیامن تین دن کا ساری جی فما دونا یا اس سے کم کا ایک دن دو دن لیکن میکسیمم تین دن تک اختیار ہے اس سے زیادہ کا اختیار نہیں ہوتا ولازو ولا اکثر امن زلے اس سے زیادہ جائز نہیں ہے تین دن سے زیادہ جائز نہیں ہے اندا بھی حنی فتح رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں بھائی تین دن کا اختیار اس زیادہ کا نہیں ہوتا وکال ابو یوسف و محمد رحم اللہ امام یوسف اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں یہ معلومتن اذا سما مدتن معلومتن جب بائیں یا مشتری سما کا فائل بائیں بھی ہو سکتا ہے مشتری بھی ہو سکتا ہے مدتن معلومتن جب وہ ایک مدت معلوم کا ذکر کر دیں تو یہ جائز ہوگا یہ جائز ہوگا اچھا یہ تو بات ہوگی کہ جب مدتیں معلوم ہوگی اب ہوتا کیا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جو بندہ اپنے پاس اختیار رکھ لیتا ہے جو بندہ اپنے پاس اختیار رکھ لے گا ہوگا کیا مبھی اس کی ملکیت سے نکلے گا اگر بائی ہے بائی نے اختیار رکھ لیا جی میں یہ آپ کو بیچ رہا ہوں یہ دے رہا ہوں آپ کو لیکن میں تین دن تک ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو پکی پکی بات بتا دوں کہ جی میں باقی اس کو بے کرنا چاہ رہا ہوں یا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں ابھی تین دن تک پھر بھی میں آپ کو دے رہا ہوں جیسے عمومی طور پہ ہوتا ہے ہم بھی ایسا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی ایسا کام کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں جاتے ہیں جی کوئی چیز خریدتے ہیں تو کبھی کبھی ہمیں جو دکاندار ہے نا وہ کہتا ہے جی یہ چیز آپ لے جائیں یہ چیز آپ لے جائیں میرا بھائی آئے گا تو اس سے وہ پوری معلومات کر کے پھر ہم آپ کو بتائیں گے آپ لے جائیں اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم چیز لے آتے ہیں ہم کہتے ہیں جی گھر والوں کو دکھائیں گے اگر گھر والوں کو پسند آگئی تو ہم یہ چیز رکھ لیں گے اگر پسند نہیں آئے گی تو ہم آپ کو واپس کر دیں گے ہم اختیار رکھتے ہیں شرط لگاتے ہیں چیزیں لے آتے ہیں بعض دفعہ پسند نہیں آتی ہے واپس کر آتے ہیں کہ جی یہ پسند نہیں آئی ان کو عمومی طور پہ ہو رہا ہوتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جب آپ اختیار رکھتے ہیں اگر باع اختیار رکھے گا تو کیا جو مبیع ہے وہ اس کی ملکیت میں سے نکل جائے گا یا ملکیت میں سے نہیں نکلے گا ठीके? یہ اور اگر مشتری اپنے پاس اختیار رکھے مشتری کہہ کہ جی مجھے اختیار ہے تین دن کا تو کیا بائی کی ملکیت سے مبیہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا اس کے اوپر کچھ مسائل متفرع ہوں گے کچھ اور اس کی آگے نکلیں گی وجہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ مسئلہ ہوگا کہ اگر چیز ہلاک ہو جائے گی تو پھر اب کیا ہوگا زمان جو آنا ہے اس کی کیا صورتحال بنے گی زمان جو اور آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو چیزیں بتائی تھیں میں نے کہا تھا ایک چیز ہوتی ہے قیمت ایک چیز ہوتی ہے سمن ایک ہوتی ہے قیمت ایک ہوتی ہے سمن ہوتی ہے قیمت, قیمت مارکیٹ ریٹ جو چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ ریٹ اور سمن کیا ہوتا ہے سمن ہوتا ہے جو بائیں اور مشتری مل کے طے کر لیتے ہیں آپس میں جب بائیں اور مشتری مل کے جب کوئی چیز طے کر لیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ سمن ہوتا ہے کہ اگر ایک قیمت کے اوپر آ جاتے ہیں اگر ایک قیمت پر آ گئے اور اگر جو اور مشتر... وہ کیا ہوگا جی دیکھیے سر اب ہوگا کیا وقار البائے بائے کا اختیار بائے کا اختیار یمن و خروج المبی میں مل کی ہی وہ منع کرتا ہے وہ منع کرتا ہے مبی کے خروج کا مبی کے یعنی مبیع کا نکلنے کا یمن و خروج المبی میں ملک اس کی ملکیت سے یعنی اگر بھائی نے اپنے پاس اختیار رکھا ہے تو کیا ہوگا مبیا جو چیز بیچ رہا ہے وہ اس کی ملکیت میں سے نکلے گا نہیں بھائی کہتا ہے جی مجھے تین دن تک کا اختیار ہے تو ابھی کیا ہوگا ہم کہیں گے اصل میں مالک کون ہے مالک بائی ہی ہے اس چیز کا تین دن تک تو بائی ہی مالک ہے اس کے بعد پتا چلے گا کہ کون مشتری مالک بنتا ہے یا مشتری مالک نہیں بنتا تو فخار البا یم نا خج المبی ملکی ہی تو یہ منع کرتا ہے مبی کے نکلنے کا اس کی ملکیت سے اب ہوگا کیا فاً ان یہ تفریح ہے تفریح فا تفریح جو اس کو اب وہ آگے اس کی وہ بتا رہے ہیں کہ کہتے ہیں یہ جو ہم نے بات کی ہے نا اس پہ نتیجہ کیا نکلے گا تفریحہ سے مراد کیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا مشتری کہ اگر مبی کو اگر مبی کو, کو فائن قبضہ المشتری مشتری نے قبضہ کر لیا فلاک بی اور وہ چیز ہلاک ہو گئی مشتری کی ملکیت میں بے سے مراد کہ مشتری کے ہاتھ میں مشتری کے ہاتھ میں یعنی مشتری نے اس کو کب سے مشتری لے گیا کپڑا تھا لے گیا بائےنے کا میری اختیار ہے تین دن تک میں بیچوں یا نہ بیچوں آپ کو میں بتا دوں گا اب مشتری تو لے گیا اصل میں مالک کون ہے مالک بائی ہی ہے تو مشتری کے پاس جا کے وہ چیز ہلاک ہو گئی تو جب وہ مشتری کے پاس ہلاک ہو گئی تو ہوگا کیا کہ زمیں نہ بالکی تو مشتری زامن ہوگا مشتری زامن ہوگا کس کا بل قیمت ہے. قیمت کا زامن ہوگا مشتری کیا ہوگا قیمت کا زامین ہوگا بائی نے کہا یہ سو روپے کی چیز سمن میں آپ کو بتا... سو روپے سمن ہے اس کا سو روپے ٹھیک ہے دونوں طے کر لیتے ہیں سو روپے مارکیٹ پرائز سمجھے ایک سو بیس روپئے تھی قیمت جو تھی قیمت بھائی نے کہا تھا جی سو روپیہ کیا جی ٹھیک ہے اگر ہاں میں آپ کو بیچتا ہوں لیکن تین دن مجھے اختیار ہے تین دن کا مجھے اختیار ہے مشتری لے کے چلا گیا چیز اب کیا ہو گیا مشتری کے پاس وہ چیز ہلاک ہو گئی جب مشتری کے پاس چیز ہلاک ہو گئی تو سمن طے ہوا تھا کتنے کا سو روپے کا لیکن قیمت مارکیٹ پرائز تھی ایک سو بیس روپے تو مشتری کو کتنے پیسے دینے پڑیں گے ایک سو بیس روپئے دینے پڑیں گے اس کو کیونکہ قیمت کا ضامن ہوگا کیونکہ ابھی بائی کی ملکیت سے وہ چیز نکلی نہیں تھی تو زمین ابو تو وہ ضامن ہوگا قیمت کے ساتھ یہ تو تھا کہ بائی کا اختیار ہو اچھا اگر مشتری کا اختیار ہو پھر کیا ہوگا مشتری کہتا ہے میں یہ کپڑا آپ سے سو روپے کا خریدتا ہوں لیکن مجھے تین دن کا اختیار ہے میں تین دن تک آپ کو بتا دوں گا اب کیا ہوگا وقار المشتری مشتری کا اختیار لا یم نہ او خروج المبیل باع وہ منع نہیں کرتا مبی کے خروج کا بائیں کی ملکیت سے کیونکہ بائیں تو راضی ہے بیچنے کی اوپر مشتری خریدنے نہ خریدنے کی اوپر ابھی پتہ نہیں ہے کہ مشتری خریدتا ہے یا خریدتا نہیں ہے تو مشتری کا بھی پتہ نہیں ہے تو بائیں تو راضی ہے بیچنے کی اوپر تو اب کیا ہوگا کہ جب بائی نے کہہ دیا کہ مشتری کہتا ہیں جی کہ مجھے احتیار ہے تو اس میں کیا ہوگا ملکیت نکل جائے گی بائی کی ملکیت ختم ہو جائے گی بائی کی, کی ملکیت ختم ہو جائے گی تو لال یمنا خجل المبی ملک بائے تو بائی کی ملکیت تو ختم ہوگی تو بھائی کیا مشتری مالک ہوگا یا مشتری مالک نہیں ہوگا اب مسئلہ یہ ہے ایک اے تو ملکیت ختم ہوگی بائیک کی تو اب کیا ہوگا مشتری مالک بن رہا یا نہیں بن رہا تو کہتے ہیں مگر یہ کہ جو مشتری ہوگا لا یم بھی ہنی فتا مشتری نے رکھا ہے مشتری نے خیال رکھا ہے مشتری کہتا ہے کہ جی میں تین دن کا اختیار ہے راضی ہوں بیچنے کے اوپر تو بائک کی ملکیت سے تو وہ چیز نکل گئی امام ونیفہ کہتے ہیں مشتری بھی مشتری کی ملکیت میں بھی داخل نہیں ہوئی ابھی یہ چیز مشتری نے اختیار ہے مشتری کی ملکیت میں بھی داخل نہیں ہوئی ہے یعنی یہ ہوا میں لٹکی ہوئی ہے یہ چیز ملکیت کے اعتبار سے بھئی کسی کی بھی نہیں ہے تو ابھی مشتری بھی مالک نہیں ہوا وہ قولہ ابو یوسفہ و محمد اللہ امام صاحب ہیں صاحبین کہتے ہیں بھئی یم مشتری مالک ہو جائے گا مشتری مالک ہو جائے گا کیونکہ بائی کی ملکیت سے نکل گئی ہے جب ایک کی ملکیت سے نکل گئی ہے دوسرے کی ملکیت میں آ گئی ہے امام صاحب کہتے ہیں نہیں بھائی کوئی بھی مالک نہیں ہے اس کا بھی نہ مشتری مالک ہے نہ بائی مالک ہے اس وقت جب مشتری نے اختیار رکھا ہو اپنے پاس اب ہوگا کیا فاتری یا یہ ہم نے جو بات کی ہے اس کے اوپر نتیجہ کیا نکلے گا جب سے ہم نے پہلے نتیجہ نکالا تھا کہ اگر چیز ہلاک ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا تو کہتے ہیں ان ہلاکا بھی اگر مشتری کے پاس وہ چیز ہلاک ہو جائے گی ہلاکا بے سمنے تو سمن کے ساتھ ہلاک ہوگی مشتری کے ذمے کیا آئے گا سمن آئے گا قیمت نہیں آئے گی کیونکہ بائی کی ملکیت سے چیز تو نکل چکی ہے یہ تو طے ہے سب کے نزدیک امام صاحب کے نزدیک بھی ملکیت سے نکل گئی ہے اور صاحبین کے نزدیک بھی نکل گئی ہے تو وہ کہتے ہیں سب کہتے ہیں سب اس میں متفق ہیں کہ اگر چیز ہلاک ہو جائے گی تو مشتری کو کیا دینا پڑے گا سمن دینا پڑے گا قیمت نہیں سمن جو انہوں نے طے کر لیا تھا آپس میں اچھا اسی طرح ہی اگر مشتری کے پاس کوئی ایپ پیدا ہو گیا مشتری گھر لے کر آیا اس کے بچے نے اس کو کیا کر لیا کاٹ لیا اس کو کین, کینچی سے کار, تھوڑا سا کپڑا کاٹ دیا اب کیا ہوگا اور مشتری نے اختیار رکھا ہوا تھا تین دن کا کہ جی میرے تین دن کا اختیار ہے تو کہتے ہیں وہ قزا لکھا ان دخا لہو اُن گیا تو تب بھی کیا ہوگا حالانکہ بس سامان یعنی مشتری کو کیا دینا پڑے گا سمن دینا پڑے گا کیونکہ بھائی نے تو اپنے پاس اختیار رکھا ہی نہیں تھا جب بھائی نے اختیار رکھا ہی نہیں تھا تو جب مشتری کے پاس تھا تو اگر عیب بھی نکل آئے گا تو تب بھی مشتری کو سمن ہی دینا پڑے گا یہاں تک یہ باتیں ہو گئی ہیں اب کچھ مسائل یہ ذکر کریں گے وہ دیکھیے ذرا کہتے ہیں وہ من شوری تاہ الخیار ہاں عام طور پر سمن قیمت سے کم ہوتا ہے یاد رکھیں عام طور پر سمن جو ہوتا ہے نا وہ قیمت سے کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے لیکن جو دھوکے باز دکاندار ہوتے ہیں وہ کیا کر لیتے ہیں وہ سمن زیادہ کر لیتے ہیں قیمت سے دھوکے باز جو ہوتے ہیں چلے جائیں بیچارا ہاں ہمارے جیسے بندے چلے جائیں جن کو مارکیٹ کا پتہ نہیں ہوتا سو روپے کی چیز قیمت اس کی مارکیٹ میں سو روپے چل رہی ہوگی وہ ہمیں ڈیڑھ سو کی بیچ دے گا ہم لے آئیں گے پکڑ کے کہ جی ہم نے تو بڑا وہ ہو گیا لیکن عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے سمند بھاؤتاؤ کر کے وہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن یہ کوئی وہ نہیں ہے اس کو آپ لوگ نہیں کیسے کلیئر کٹ ضابطہ نہیں ہے سمن بس آپ یاد رکھیں سمن کیا ہوتا ہے جو دونوں آپس میں طے کر لیتے ہیں اور قیمت کیا ہوتی ہے جو مارکیٹ پرائز چل رہی ہوتی ہے عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر ایسی چیز کتنے کی مل تو کہتے ہیں ومن شرط لاہ الخیارو جس آدمی کے لیے اختیار کی شرط لگائی گئی تھی مشتری کے لیے لگائی گئی تھی بائی کے لیے لگائی گئی تھی بائی یعنی جس نے اپنے پاس اختیار رکھا اس کا آسان سب وہ کیا شریتا لاہ الخیار جس کے پاس اختیار تھا ٹھیک <مت> ہے <nhân> <تمام> جس کے پاس اختیار تھا یہ آسان ایک وہ فلاح تو اس کے لیے فلاح اس کے لیے جائز ہے لام کس کے لیے آتا ہے لام کس کے لیے آتا ہے جائز ہونے کے لیے آتا ہے لام اور الا کس کے لیے آتا ہے وجوب کے لیے ہے ٹھیک ہے یاد رکھیے گا لام فائدے کے لیے آتا ہے الا ضرر کے لیے آتا ہے یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ کو پتا ہونی چاہیے لام کس کے لیے آتا ہے فائدے کے لیے آتا ہے الا کس کے لیے آتا ہے ضرر کے لیے آتا ہے لام کس کے لیے آتا ہے جواز کے لیے آتا ہے الا کس کے لیے آتا ہے وجوب کے لیے آتا ہے یہاں پہ کیا ہوگا فلاح تو اس کے لیے جائز ہے این فی مد دیکھیں نا جائز ہے واجب نہیں ہے کہ تین دنوں میں تم فسخ کرو بھئی مرضی ٹھیک ہے رکھنا چاہے رکھ لے نہیں رکھنا چاہتا واپس کر دے تو اس کے لیے جائز این یف سقا کہ وہ فسخ کر دے دوبارہ بتا دیتا ہوں لام کس کے لیے آتا ہے فائدے کے لیے آتا ہے اللہ کس کے لیے آتا ہے ضر کے لیے آتا ہے علا عین لام جو اللہ اسی طرح لام آتا ہے لہو جس طرح آیا نا لہو یہ کس کے لیے آئے گا جواز کے لیے اور الحیح علیہ علا کس کے لیے آتا ہے وجوب کے لیے آتا ہے آپ دیکھیں گے مثالوں کے اندر میں اسے کہہ رہا ہوں فلاحو تو اس کے لیے جائز آئیں گے فی مدت الخیار کے مدت خیار میں فسخ کر دے معاملے کو تین دن کا اختیار رکھا ہوا تھا میں نے اپنے بات اختیار رکھا ہوا تھا تو میرے لیے جائز ہے کہ میں, میں ایک دن بعد ہی میں کہتا ہوں نہیں جی مجھے نہیں چاہیے چیز یا میں کر لیتا ہوں میں کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے جی میں رکھ رہا ہوں چیز آدھے گھنٹے بعد ہی میں کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ हूँ, हूँ, دیکھیں یا پھر لام آ نا تو اس کے لیے اختیار ہے کہ وہ فنسک کر دے مدت کے اندر ولہ این یوجیز اہو اور اس کے لیے یہ بھی جائزہ ہے کہ کر لے اجازت دے دے اجاز یوجیز اجازت دے دے کبھی ٹھیک ہے میں نے یہ معاملہ کر رہا ہوں مجھے پسند آ گئی یہ چیز میں رکھ رہا ہوں اپنے پاس مشتری نے اگر رکھا ہوا تھا یا بائک کہتے میں نے آپ کو دے دی تھی مجھے اختیار تھا لیکن میں چیز بیچنے کے لیے تیار ہوں آپ کو تو ولہو اینڈ یوجیز اہو اور اس کے لیے جائزہ کہ وہ کر لے اس کو اجازت بھی دے دے اس کی فائن فائن اجاز اگر اس نے اجازت دے دی جس نے بھی باع نے یا مشتری نے جس کے پاس اختیار تھا جس کے پاس اختیار تھا فائن اجاز حضرت صاحب دوسرے ساتھی کے حاضر ہونے کے بغیر میں بائے تھا آپ نے مجھ سے کتاب خرید لی سو روپے کی چلے گئے میں نے کہا تھا کہ جی میرے پاس اختیار ہے میں تین دن کا اختیار ہے میرے پاس آپ چلے گئے آپ موجود نہیں میں نے کہا ٹھیک ہے بس میں نے وہ کسی بندے کے سامنے کہا میں یہ مجھ سے بندہ لے کے گیا چیز بس ٹھیک ہے میں نے اس کو میری طرف سے کیا ہوگی یہ بے مکمل ہو گئی ہے اختیار میرے پاس تھا تو بغیر فائن اجاز اہو اگر اجازت دے دی اس نے بغیر حضرت صاحب ہی دوسرے صاحب کے حاضر ہونے کے بغیر بھی تو تب بھی کیا ہوگا جائز ہے اگرچہ آپ کو معلوم نہیں ہے لیکن میں نے اگر اجازت دے دی ہے کسی کو بندے کو کر دیا تبھی تب بہ کے ہو جائے گی مکمل ہو جائے گی وائن فصح لیکن اگر فصح کرے گا اگر فصح کرے گا تو پھر دوسرے آدمی کو بتانا ضروری ہے بھائی میں نے آپ کو چیز بیچی تھی میں نے کہا تین دن کا مجھے اختیار ہے اگر میں اجازت دے دوں تو آپ کو بتانے کی کوئی وہ نہیں ہے ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں کہ جی میں آپ کو کر لیا تو آپ بس وہ ہو گیا کہ تین دن تک اگر نہیں ہوا تو آپ سمجھتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے معاملہ ہو گیا ہوگا لیکن اگر میں پھنسک کرتا ہوں تو مجھے آپ کو بتانا پڑے گا کہ جی میں یہ معاملہ پھنسک کر رہا ہوں میں آپ کو اب وہ نہیں کرنے کو تیار نہیں ہوں ٹھیک ہے تو پھنسک کرنے کے لیے بتانا ضروری اور اجازت دینے کے لیے ضروری نہیں ہے تو فصق اور اگر فسق کرے گا لم یز تو جائز نہیں ہے اللہ خرو اللہ خرو حاضر یہ کہ دوسرا حاضر ہو حاضر سے کیا مراد ہے کہ اس کو پتا ہو فون پہ بھی بتا حاضر کا مطلب یہ نہیں کہ ادھر سامنے میں اس کو بلاؤں کہ بھئی ادھر آؤ میں بے کو فسخ کر رہا ہوں نہیں نہیں بھائی میں نے اس کو فون کرے گا بھائی میں نے آپ کو چیز بک کر دی تھی دی تھی میں نے اختیار رکھا تھا اپنے پاس میں کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوں مشتری چیز لے کے چلا گیا گھر بیوی کو دکھائی بیوی صاحبہ نے کہا کہ مجھے پسند نہیں آئی ہے اس کو فون کر دے فور کہ جی یہ میں نے اختیار اپنے پاس رکھا تھا میں آپ کو میں یہ چیز خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں ٹھیک ہے تو لم یج اللہ یقون الآخر آخر دوسرا آدمی حاضرن دوسرا آدمی کیا ہو حاضر یکونوں کی خبر حاضر یہ تو بات ہاں تو ختم ہے جس آدمی نے اختیار رکھا ہوا تھا اگر کوئی آدمی اس میں سے مر جاتا ہے بائے یا مشتری جس نے بھی اختیار رکھا ہوا تھا تو کیا اختیار وہ کی طرف منتقل ہوگا یا نہیں منتقل ہوگا ٹھیک ہے اختیار ایک بنے رکھا ہوا تھا تو کہتے ہیں رسا کی طرف اختیار نہیں جایا کرتا یہ وراثت میں اختیار نہیں جایا کرتا ٹھیک ہے تو وہ چیز واپس ہو جائے گی دیکھیے ذرا و عزا ماں تا جب مر گیا من لاہل خیارو وہ آدمی جس کے, جس کے تھا جس کے لیے اختیار تھا من لاہر جس کے لیے اختیار تھا بتا خیا رح بطلا تو اس کا اختیار کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا ولم یون تقل اور منتقل نہیں ہوگا الاور رستی ہی اس کے وہ کی طرف مشتری اسے چیز لے کے چلا گیا کہتا ہے جی مجھے اختیار ہے تیم دن کا اس کا انتقال ہو گیا اب یہ نہیں ہوگا کہ اس کے بچے کہیں گے کہ جی ہمارے باپ نے اختیار رکھا تھا یہ اختیار ہماری طرف تھا تو ہم بھائی وہ چیز مجھے واپس کر رہے گئے بس ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گا ولم ینتقل علا وارس تھی وہ منتقل نہیں ہوگی وہ کی طرف یعنی اختیار یہ نہیں وہ کہہ سکتے بلکہ بے تام ہو جائے گی بے کیا ہو جائے گی تام ہو جائے گی جی مکمل ہو گئی بہ کیونکہ اب وہ بندہ مر گیا ہے اس کے براسا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم چیز خریدنے کو تیار نہیں ہیں ہمارے باپ نے خیال رکھا تھا اپنے پاس بس وہ ہو گئی مکمل ہو گیا اچھا اگر کسی کو آپ نے کوالٹی بتا کے کوئی چیز بیچی کوالٹی بتا کے چیز بیچتے ہیں پہلے زمانے کے اندر غلام ہوتے تھے تو آپ غلام بیچتے ہیں اس شرط کے ساتھ ٹھیک ہے نا اس شرط کے اوپر کہ جی یہ جو ہے نا اس کے اوپر بھی ہے یہ یہ بڑا اچھا روٹیاں لگاتا ہے یہ بڑا اچھا کاتب ہے لکھنے والا بڑا اچھا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوا جو مشتری نے خرید لیا مشتری جا کے دیکھا تو اس کو روٹیاں لگانی نہیں آتی ہیں اور اسی طرح جو ہے اس کو کاتب لکھنا پڑنا ہی نہیں آتا اور لے کر آ گیا تھا کہ اس شرط پر لے کر آیا تھا اب کیا ہوگا مشتری کو خود بخود اختیار مل جائے گا مشتری کو اختیار مل جائے گا چاہے تو کیا کرے پورا کا پورا سمندے دے پورا, کا پورا کیا دے دے؟, دے دے اور چاہے تو کیا کرے واپس کر دے اس کو پورا کا پورا سمن کیوں دے گا پورا کا پورا سمند کیوں دے گا اب میں پہلے مسئلہ یہ بتا چکا ہوں ہم نے کہا تھا کپڑے کی بہ کرتے وقت وصف جو ہوتا ہے نا وصف کے مقابلے میں کیا نہیں آتا سمن اصل کے مقابلے میں آتا ہے وصف کے مقابلے میں تو خباز ہونا یہ کیا اس کا وصف ہے کاتب ہونا یہ کیا اس کا وصف ہے تو وصف کی وجہ سے قیمت کے اندر وہ نہیں ہوگا ہاں وہ جو میں نے بتایا تھا زواتل کیم زوات البسال والی جو صورت یہ تھی میں نے بتایا تھا اصل کے مقابلے میں سمن وصف کے مقابلے میں سمن نہیں آتا ٹھیک ہے تو یہ ایسی کیا یہ صفت ہے یہ صفت ہے کسی آدمی کے اندر تو غلام کے اندر ابھی دیکھیں میرا مسئلہ پھر میں اس کو دلی صورتیں ہم دیکھتے ہیں کچھ کہتے ہیں ومم با اب جس نے غلام بیچا الا اس شرط پر الا یہ اللہ آ گیا. یہ شرط کے معنی میں بھی آتا ہے نا الا شرط کے معنی میں اللہ ان نہ خباز بھائی وہ ہے خباز ہے روٹیاں بڑی اچھی لگاتا ہے او کاتب ان اس شرط کے ساتھ کہ یہ کیا ہے اس شرط پر کہ یہ کاتب بہت اچھا ہے یہ بڑی اچھی لکھتا ہے فوج تو مشتری نے پایا اس کو بے خلاف ذالکہ مشتری جب لے کے آئے گھر میں کو روٹیوں کو پتا ہی نہیں تھا کچھ لگانی نہیں. مشتری کو اختیار ہوگا اس نے شرط نہیں لگائی تھی کہ مجھے اختیار ہوگا بیچا ایسے گیا تھا کہ اس کی صفت بتائی گئی تھی کہ اس کی یہ صفات ہیں تو مشتری کو اختیار ہوگا انشا چاہے تو اخذہو بھی جمی اس رکھ لے تو اس کو تمام کے تمام سمن کے بدلے میں رکھ لے وائن شاہ تارا اور اگر چاہے تو واپس کر دے گا نہیں جی تم نے اسے جھوٹ بولا ہے تم نے اسے جھوٹ بولا تھا میں یہ چیز رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں میں تو اس میں لے کے گیا تھا کہ تم نے کہا تھا یہ خباز ہے روٹیاں لگا لیتا ہے کھانا پکا لیتا ہے میں تو لے کے گیا ہوں تو مجھے پتہ چلا یہ تو کھانا پکانا ہی نہیں آتا تو میرے تو کسی کام کا نہیں ہے میں واپس کرتا ہوں اور اگر رکھنا چاہتا ہے تو پھر پورا سمان دینا پڑے گا ٹھیک ہے آج کل کے زمانے کے اندر کئی چیزیں جو بتائی جاتی ہیں کہ جی کہتے ہیں یہ یہ کوالٹیز ہیں یہ یہ فلاں فلاں کوالٹیز ہیں آپ کہتے ہیں جی اس کی بیٹری ٹائمنگ تین گھنٹے ہے چار گھنٹے ٹائمنگ ہے آپ آئے آپ نے دیکھا تو ایک گھنٹہ بھی ٹائمنگ نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ اب آپ کو اختیار ملتا ہے اس کی وجہ سے تو یہ چیزیں آج کل کے زمانے میں ایک ساتھی کا کوشچن یہ کہ بے تو کیا ہونی چاہیے غیر مشروط ہونی چاہیے میں غیر مشروط یہ تو شرطیں لگائی جا رہی ہیں اب یاد رکھیں شرط لگانا جائز ہے شرطیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں لا یک تزیح ایسی شرط لگانا جس کا عقد تقاضا نہ کرتا ہو ٹھیک ہے تو وہ شرط لگائی نہیں جا سکتی لیکن ایسی شرط لگانا جس کا عق تقاضا کرتا ہو معاملہ تقاضا کرتا ہو وہ لگائی جا سکتی ہے مثلا میں کہتا ہوں کہ جی میں آپ سے یہ موبائل دس ہزار کا خریدتا ہوں اس شرط کے اوپر کہ آپ مجھے یہ فوراً دے دیں گے آپ مجھے یہ موبائل فوراً دے دیں گے تو کیا ہے اس کا عق تقاضا کرتا ہے کیونکہ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو کیا مطلب ہے بائے کو فوراً مش... بائی کو چاہیے کہ وہ چیز فورن کو سپورٹ کر دے تو یہ شرط لگائی جا سکتی ہے یہ تو ٹھیک ہے اور شرط تو ہے اس سے کوئی معاملہ فاسد نہیں ہوگا شرطیں وہ ہوں گی وہ ہم آگے پڑھیں گے کہ جن کی وجہ سے معاملہ فاسد ہو جائے گا تو یہ خیال شرط وغیرہ اور یہ چیزیں تو کیا ہیں یہ تو اکثر تقاضا کرتا ہے ان چیزوں کا تو جب تقاضا کرتا ہے تو اس سے کیا ہوگا معاملے میں کوئی نہیں پڑے گا ٹھیک ہے جی پھر آگے انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے آپ لیکن یہ بھی اب ایک اس چیز کے اوپر کہ کیا تین دن ہے یعنی عمومی طور پہ تو یہ کہ تین دن کے حوالے سے تین دن کے حوالے سے لیکن جو جہاں تک ایک وہ ہے یہ چیزوں پر ڈپینڈ کرتا ہے یہ چیزوں پر ڈپینڈ کرتا ہے بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو آپ کیا کر سکتے ہیں تین دنوں کے اندر آپ وہ کر سکتے ہیں بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ تین دن کے اندر واپس نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے منی بیگ گارنٹی جو ہوتی ہے نا وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ چیز کو استعمال کر لیں جا کر ٹھیک ہے اگر آپ کو پسند آ تو ٹھیک ہے مشتری اگر وہ شرط لگا لیتا ہے مشتری کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں یہ چیز لے کے جا رہا ہوں اگر مجھے پسند آ میرے کام کی ہوئی لوں گا اگر پسند نہیں آئے گی تو آپ کو میں واپس کر دوں گا ٹھیک ہے آج کل انٹرنیٹ کے کنیکشن جو ملتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تین دن تک آپ استعمال کریں دیکھیں اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں آتی تو آپ, آپ تو یہ شرط لگا لیتے ہیں آپ شت لگا لیں گے ٹھیک ہے جی ون ایئر منی بیک گارنٹی جو ہے نا وہ الادا چیز ہے وہ گارنٹی علیحدہ چیز ہوتی ہے وہ الادا چیز ہوتی ہے گارنٹی کے اوپر اس میں بھی اختلاف ہے کہ کیا گارنٹی جائز ہے یا جائز نہیں ہے گارنٹی اگر لگانا بعض اگر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ جائز نہیں ہوتی ہے اس طرح کرنا بعض کی رائے ہے بعض مفتیزار کہتے ہیں کہ جی جائز ہے گارنٹی کے ذریعے سات چیز خریدنا ان سے آپ کو کروانا سروسنگ کروانا آپ کہتے ہیں فری سروس پرووائڈ کریں گے آپ کو سال تک کی تو یہ, ایک یہ تب بھی آپ ان شاء اللہ آگے جو پڑھتے جائیں گے جسے کھلتی جائیں, جائیں گے یہ تو لیکن ان مسائل کو آپ مضبوط کریں گے تو پھر آپ جدید جتنے مسئلے ہوں گے ان کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہوگی آپ کے لیے کہ آپ دیکھیں گے ہر چیز کو دیکھیں گے بنیادی طور پہ یہی مسائل ہیں آج کل وہ جدید شکلوں میں آ گئے ہیں یہی مسائل ہوتے ہیں لیکن جدید شکلوں میں آ گئے ہیں لوگ آج کل یہی بات کرتے ہیں جی علما ایک ہزار سال پرانی باتیں پڑھتے ہیں بھائی ایک ہزار سال پرانی باتیں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے پڑھتے ہیں ہمیں اس کوئی وہ نہیں ہے لیکن جو بہ کی جدید شکلیں بھی ہیں وہ بھی کیا ہوتی ہیں اگر آپ کسی نہ کسی اس کے اوپر آپ فٹ کریں گے تو کسی نہ کسی پہ فٹ آئے گی وہ جدید تو روزانہ کے روزانہ اتنی صورتحال حال آ رہی ہے نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ آپ ہر ایک کو جدید مسئلے کو پڑھنا شروع کر دیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم چند چیزیں پڑھا کے ہم کہتے ہیں کہ اس سے جتنی بھی ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ ساری ساری اس کے انڈر آ جائیں سلاستا کے اوپر جو ہے مفول فی اگر آپ بناتے ہیں نا سلاستا ایام میں تو یہ مفول فی بنا رہا ہوں میں نے اس لیے کیا کیا تھا ٹھیک ہے یہ مفول فی بنایا ہے اور مفول فی کیا ہوا کرتا ہے اس لیے سلاست ایام ان میں نے پڑھا ٹھیک ہے اور سلاستا ہی پڑھیں آپ اس کو مفول فی بنائیں ولاحم الخیارو الخیارو لہماں الخیارو لہما الْخیارُ الْخیارُ لہماں خبر مقدم ہے ولہما خبر مقدم ہے ٹھیک ہے نا اور پھر کیا آئے گا الخیارو آئے گا یہ سبتا آپ نکال لیں سابتا اور لہوما کیوں کیونکہ لہوما یہ جار مجرور مل کر خبریں مقدم بنا رہے ہیں تو یہ کیا ہوتی ہے جار مجرور کسی نہ کسی کے کیا ہوں گے متعلق ہوں گے نا ٹھیک ہے نا جار مجرور کیا ہوں گے لہوما تو ڈائریکٹ تو خبر مقدم نہیں بن سکتی نا یہ متعلق بن کے پھر یہ خبر مقدم بنے گی تو سبتا لہم الخر و سلاستا ایامن ہو جائے گی بات کما دوں وہ بھی اس کے ساتھ یہ ہوا ہو جائے گا آگے بھی یا اس سے کم سلاست ایام میں نہیں مبتدا نہیں بن سکتا نا یہ تو مسئلہ ہے کہ اس کو آپ کیسے وہ جو آپ کتاب کے نیچے اگر بینستور لکھا ہوگا نا یہ یاد رکھنا ہے میں کہنا تو نہیں چاہیے لیکن ہمارے اساتذہ ایک پہلے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ جو کاتب ہوتے ہیں نا کاتب یہ جاہل ہوتے ہیں لکھنے والے یہ جاہل ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ یہ جو اگر کتاب کے نیچے اگر اس کے نیچے سراسا کے نیچے ہمسا کے نیچے مبتدا نہیں ہے یہ الخیاروں کے نیچے مبتدا ہے اصل میں لیکن کاتب نے کیا کام کیا کہ وہ اس کے نیچے لکھتی ہے ٹھیک ہے اس لیے آپ کو اب شک پا رہا ہوگا کہ جی یہ فلاں یہ کیوں یہ تو سلاست تو پڑنا چاہیے اس کے نیچے مبتدا لکھا ہوا ہے بھائی وہ الخیار کے نیچے متدع ہے اس لیے عالم ہو بندہ ساتھ اور پھر کاتب ہو پھر مزہ ہے اور عالم بھی ہو مضبوط عالم ہو صاف ناف کا جانتا ہو پھر وہ گڑبڑ نہیں کرے گا اگر خالی ویسے پڑھے ہوئے ہے بس کتابیں پڑھ لی ہیں اور کاتب بھی ہے اچھا تو وہ گڑبڑ کرے گا وہ بھی بات تھی باقی انشاءاللہ پھر رفا یا نسب لکھا ہوا اس کو میں دیکھ لوں گا پھر کیا اس میں کیوں انہوں نے کہا ایس رفع یا نصب کیوں کہا ہے اس کو دیکھ لوں گا ایک منٹ میں دیکھ سکتا ہوں ہاں انہوں نے ویسا یہی کہا وہ سلاست و ایامین اس کو مبتدا بنایا ہوا ہے بالرفع علی علا او بن علی الظرفیت ہے سلاست و ایامین ال ابتدا یعنی اس میں سے کیا ہے انہوں نے تو اس کو کیا تو یہ آ جائے گا ولاحمل خیار و سلاست و ایامن الخیار سرا جا سکتا ہے ٹھیک سلاستوں بھی پڑھا جا سکتا ہے الخیار السلاست ایامن خیال تین دن ہے یہ بھی ٹھیک ہے رفا بھی پڑھا جا سکتا ہے رفا بھی پڑھا جا سکتا ہے وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن اچھا جو ہے وہ ظرف کے ساتھ پڑھنا ہے ملوم الخیار الصلاست ایامن ظرف بنائے اس کو مفولفی بنائیں اس کو ویسے بھی پڑھا جا سکتا ہے دونوں پڑھے جا سکتے ہیں سراستوں بھی پڑا جا سکتا ہے ہاں نا تین دن فما دونوں میں نے بتایا نا تین دن میکسیمم ہے تین دن سے کم رکھے جا سکتے ہیں ایک دن دو دن ایک آدمی کہتا ہے جی میں فما دوں نہا اور جو اس سے کم ہو ان تین دنوں سے جو کم ہو ما دوں نہا جو تین دن سے کم ہو تین دن سے کم ہو ٹھیک ہے جی چلیں جی بس آج اتنا ہی باقی پھر انشاءاللہ کل کر لیں گے آگے کل انشاءاللہ ہم خیر رویت شروع کریں گے پھر آگے خیار ایب ہے اور پھر بے بحفاصد کے اندر جو آپ کہہ رہے ہیں شرطیں لگانا وہ بحفاست کے اندر آئیں گی مختلف چیزیں ہیں پھر اور محنت کریں اچھا آپ لوگ محنت کریں چیزوں کے اندر محنت کر کے پڑھیں تب آپ کو فائدہ ہوگا اگر محنت نہیں کریں گے تکرار نہیں کریں گے آپ لوگ تکرار کیا کریں لازمی ٹھیک ہے عبارت پڑھا کریں تکرار ترجمہ کیا کریں اس کا اور مسئلوں کے سورت مسئلہ ایک صورت مسئلہ بنایا کہ یہ صورت مسئلہ ہے پھر عبارت پڑی ترجمہ کیا اس کا تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ایک وہ بنتی جائے گی مناسبت ہو جائے گی کوئی کے ساتھ مناسبت آپ کی ہوگی اگر تو پھر انشاءاللہ کتاب کیونکہ ہم تو پھر آگے دوڑ لگانی ہے ہم نے بھائی زیور ضرور پڑھیں اس سے آپ کو وہ چیزیں ہوں گی مکس نہیں ہوتا کوئی نہیں مکس ہوتا بس چیزیور سے مکس نہیں ہوگا میں نے خود کتنی دفعہ پڑھتا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی چلیں میں صحیح ہے اتنا چلیے السلام علیکم اللہ مائک فری ہے